جیو جی جیو جی جی جی جی جی یارو جیو سرکار کی سات مرو سرکار کی ساتھ جیو سرکار کی ساتھ مرو سرکار کی ان کی میں جینا ان کی رام منا ان کی جینا ان کی راہ بھی مرنا جینا تو ایسے جینا مرنا تو ایسے مرنا جیو جیو جیو جیو یادو جیو جیو جیو جیو جی ہر رانیتی یتیموں پر شبت سر کی سنت ہے یا سنت ہے یادو ہر لہ زبری پر مکسر کارک سنت گیا سنت یاروں ان کے رستوں پر چل رہا گئے ان کا اسباب نانا ان کے رستوں پر چل گئے ان کا اسباب نانا گھر دنیا بے گم جانا گئے گھر دنیا بے گم جانا گئے ان کی سیرت میں ڈلا گئے جی جیو جیو, جیو, جیو, جیو سرکار کی ساتھ مرو سرکار کی ساتھ جیو سرکار کی ساتھ مرو سرکار کی ساتھ ان کی راہوں میں جینا ان کی راہ میں مرنا ان کی راہم جینا ان کی راہ میں مرنا جینا تو ایسے جینا مرنا پرچم جانے کر نکلو مقتل یہ رسم دوبارہ زندہ ہو ظالم بل تاری ہو بل تاری جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی گئے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی گئے یہ جان دو اس جا کی تو کوئی بات نہیں جی جیو جیو ہیا جی ہیا جیو, یارو جیو, جیو, جیو, جیو جی سرکار کی سات مرو سرکار کی سات جیو سرکار کی سات پرو سرکار کی سات ان کی میں جینا ان کی راہ میں مرنا ان کی میں جینا ان کی راہ میں مرنا جینا تو ایسے جینا مرنا تو ایسے مرنا جی مظلوم نسرت کی یادت سرکارک سنت ہے یا سنت ہے یارو مسکینوں پہ نظرے ہی سرکار کی سنت ہے یا سنت ہے یا ان جانا ہے گھر دنیا میں گم جانا ہے ان کی سیرت میں ڈل آ جیو جی جی جیو جی جیو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 جین جم پر